فی حمیول شہین قوم جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کی ایک خوفناک دہاڑ سنیں گے درا حالے کہ وہ گرمی کی شدت سے جوش مار رہی ہوگی